o oh. اسلام ایک مکمل نظام زندگی زندگی کے تمام شعبے جات د اسلام مکمل رہنمائی پیش فرما سیاست ہو معیشت ہو معاشرت ہو تعلیم ہو سب شعبے اسلام مسلمانوں تو اپنے تے چلن کا مطالبہ کرتا ہے اسلام تو سوا جتنے زندگی دے نظام ہیں ان سارے مخالفت کا مطالبہ کرتا ہے مسلمان تو کہ انہوں کی مخالفت کرتے صرف میں نو کر سرف مینو قبول کر سب رد کر دو اگر کوئی بندہ دوسرے کسی نظام نو قبول کرتا ہے وہ بالکل مشرق کے اسلام تو خارج اسلام شرط اولے کی شرط اوبل ہے اسلام نو قبول کرنا تیرا تا تسلیم کیا جانا ہے جس وقت کہ کے تہلوں اسلام کے مخالف تمام نظام آئے زندگی کا انکار کرے گا چاہے وہ زندگی دے نظام اسلام نال جان موافقت رکھتے ہو کلی مخالفت رکھتے ہوتا ہے نظام زندگی ایک مکم ہونا یا تو بالکل اسلام کے مخالف ہونا یعنی ہو یا کئی شکا اسلام میں نہ رل دیا ہونی کئی مخالف ہونی دونوں سورت اس نظام مخالف نا مشرق کہ اسلام تخارے جی کوئی مسلمان نہیں مجید فرقان حمید نے کلمہ طیبہ دہ مانا فرمایا ہے خود قرآن پاک نے کلمہ طیبہ کی تفصیل فرمائیے وہ ہے من میتفر بن تابوت بلا جو تاغت کے ساتھ گفر کرے تاغت کو نہ مانے تاغت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے پھر وہ مومن قرآن پاک نے تفسیر کی تھی کلمہ طیبہ دی و نادر ہی ہی پچھو بھی کلمہ کی تفسی قرآن کی آخر اسلام کی ایک بنیادی چیز کلما طیبہ قرآن پاک نے اس بنیادی کا مانا نہیں دسیا ہونا دور کی نا طیبہ میں یقر پیتا جو تابوت کے ساتھ شاید چلن دے تو آ کے میری اجازت میری مرضی چل سکتا پوتر تھی مرضی اللہ تعالیٰ حکم میں ہر مومن وہ تو چلے مطلب ہے وہ اپنی بالا دستی رکھنا کہ اللہ رسول کے پر میری مرضی کے ساتھ چلو سمجھ نہیں آ رہی عبادات معاملہ تعلیم کی کسی بھی معیشت معاشرت کسی شعبے بابے اسی پاس کر گے اسی اگر پاس کریے پھر چلو اگر اصل پاس نہیں کرتے نہ چلو یہ ترغوت میری گل نہیں سمجھے جڑا سور اے یہ آخ اسلام پر چلنا ہے تو اگر ہم پاس کریں گے پھر چلنا ہے تو اپنی بالا دستی قائم کی کھڑا ہے اسلام نو دوسرے نسرے لفظ خدا چالا دا نظام نہ وہ اپنا دی کوشش کیتی کیونکہ میری سمجھ لگی جدو میں آکھاں بھائی نماز ایک اچھا کام ہے لیکن جب میں اجازت دوں گا تم نے نماز پڑھنی ہے اگر میں اجازت نہ دوں تم نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر نماز اللہ کا حکم نہیں رہے گا وہ میرا بن جائے گا میرے آخے تے جڑا نماز پڑھے تھا وہ مشرق ہوگی کو مسلمان نہیں فوج میں داری رکھ سکتے ہو لیکن فوج کی اجازت کے ساتھ ان کافروں نے در حقیقت اللہ تعالی کے محبوب کی سنت اس کو نہیں بننے دیا اپنی سنت اور اپنا ایک کامل یعنی سنت نہیں ہے لیکن اپنا ادن اور اپنا اختیار انہوں نے اس میں جب داخل کیا تو اس کا مطلب ہے اب داڑھی نبی پاک کی سنت نہیں ان ملونوں کا حکم ہوگا یا عدم ہوگا اسمبلی والے پاکستان میں جو بھی قانون چلے گا اسلام کا اسمبلی پاس کرے گی یہ تابوت ہے آرام ہے کسی کا بچہ باندر کا بچہ تو کون ہوتا ہے کہ ہم تیرے حکم پہ تو پاس کرے گا اللہ رسول کے حکم کو حرام زیادہ پاس کرتا ہے وہ پہلے پاس نہیں ہے یہ حرام زیادہ کون ہوتے ہیں خدا رسول کے حکم کو پاس فیل کرنے والے ہوئے اور پھر پاس فیل کر کے مسلمان رہے یہ تاغت ہیں اور سرکش ہیں یعنی اللہ کے حکم پر بھی نہیں چلنے دیتے مگر اپنی اجازت کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن وہی ہے جو پہلے ان تاغوتوں ان سرکشوں کا انکار کرے اور پھر پھر مجھ پر ایمان لائے پھر مجھ پر ایمان لائے پھر حکم میرا سمجھے جب ان کا انکار ہو جائے گا تو اب صرف اللہ کا حکم رہے گا جب تک ان کا اقرار ہے اور اللہ کا حکم مان رہا ہے تو ان کی وجہ سے مان رہا ہے پھر اللہ کو نہیں مان رہا ہے ان کو مان رہا ہے وہ مشرق ہے وہ پرست ہے میں یگاہ ایسے کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا لاکھ کلمہ پڑھتا رہے جو پرانے مجید نے مانا بتایا اس معنی کے مطابق کلمہ پڑھے گا مشرق مسلمان ہے ورنہ بھرام زیادہ مشرق کا مشرق یہ کافر کا کافر ہے کوئی مسلمان نہیں ہوا جب آپ کسی برتن میں پہلے گندگی محسوس کرتے ہیں اس کے اندر آپ پاک چیل پر ڈالنا گوارہ نہیں کریں گے اگر ڈالیں گے تو وہ بھی پلیت ہو جائے گی اس کو پا... اگر تو پاک چیر اس میں رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو دھونا پڑے گا بات سمجھے آئی اسی طرح پہلے شرک اور کفر کی نجاست اور غلازت اور پلیتی سے دل کو سینے کو دھونا پڑتا ہے دل دماغ کو تمام غیروں کو نکالنا پڑتا ہے پھر اللہ رسول کو ماننا پڑتا ہے تب مومن ہوتا ہے دل دل. دوسری مثال یوں بھی سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک ہاضیک اور ماہر حکیم نے زندگی کا تجربہ زندگی کا اپنا تجربہ جمع کر کے اس نے ایک معجول ایک بیماری کے لیے ترکیب دیا ہو جس کے دو جز ہوں اگر بیمار وہ نہیں کھائے گا دوائی شفا نہ ملے گی اور اگر ایک ایک جز اس کا کھائے دوسرا نہ کھائے پھر بھی شفا نہیں ملے گی دونوں جس جوش نے ترتیب دیے کھانا پڑیں گے پھر شفا ہوگی اسی طرح شرک و کفر کی بیماری جو ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمارے حقیق مطلق جلا نے اللہ جلا شاہ نے ایک ماجون مرکب ایمان بنایا ایمان کا تو ہے کفر بتاہ تاحوت کو نہ ماننا اور اللہ کو ماننا ایک انکار اور ایک اقرار یہ دو ملیں گے تو آپ ایسے معجور کو جب استعمال کریں گے پھر شرک اور کفر کی اور منافقت کی یہ تمام بیماریاں آپ سے بگڑ جائیں گی بات سمجھ نہیں آئی اب تابوت کا مانا سمجھایا آپ نے کیا معنی کیا تابوت کا مانا? کہے اگر چلنا ہے تو میری اجازت کے ساتھ سمجھ نہیں آئی اس کو کیا کہتے ہیں بھائی اللہ کے حکم کو اگر ہم پاس کریں گے تو پھر چل سکتے ہو اگر ہم پاس نہ کریں تو ہم نہیں چل سکتے وہ کتے کا بچہ چاہے اپنا سارا دن کلمہ پڑتا رہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہتا رہے سمجھو حرام زیادہ منافق ہے یہ تو تابوت ہے نہیں آئی اب میرے بھائی بات کو سمجھنا جب پاکستان بن رہا تھا پہلے یہاں فرنگی کا قانون تھا ایسے نہ نظام اس کا تھا اس نے ایک سو سال پہلے اعلان کیا تھا ہم اپنی تمام ریاستوں کو چھوڑنے والے ہیں چھوڑ کر واپس جانے والے ہیں لیکن ایک انتظار میں بیٹھے ہیں منتظر ہیں ہم اس بات کے کہ ہماری ریاستوں میں بسنے والے لوگ ان میں سے چند لوگ ایسے تیار ہو جائیں جو نسل تو ہندوستانیوں نسل تو ہماری ریاستوں کی ہو لیکن فکر و عمل انگریز کا ہو نام کے مسلمان ہوں عقیدے اور عمل کے فار انگریز ہوں سور جب ایسے ہوں گے تو ہم اپنا اقتدار ان کو منتقل کر کے چلے جائیں گے اپنا لفظ تو دیکھو یار اپنا اقتدار ان کو منتقل کریں گے اس کا مطلب ہے اقتدار ان کا نہیں ہوگا اقتدار ہمارا ہوگا ہم نے ان کو دینا ہے پہلے ان کی ذہن سازی کرنی ہے تعلیم کے ساتھ وہ منافع کو آرام پھر ہم اپنا اقتدار ان کو دیں گے اور یہ امانت سبرد کر کے چلے جائیں گے اور یہ پیچھے چلاتے رہیں گے ہماری مرضی کے مطابق بات کو سمجھنا تم ایک مرلہ نہیں دیتے بھائی اپنے کو ملکوں کو ملک دے کر چلا گیا اتنا پدو بہنچود کو سمجھا ہے وہ مادر چوتھ اتنا بڑا شیطان ہے کہ تمام دنیا کو نچا رہا ہے باندروں کی طرح ایمان سے بتاؤ ایک ایک مرلے پر دو دو بھائی قتل ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے تو یہ اتنا بڑے رقبے جو ہے وہ چھوڑ کر کیوں چلا گیا یہ ماما لگتے تھے کیا بولو یا مسٹر جنا کو بیوی بنایا ہوا تھا وراثت لے کر چلا گیا کیوں بھائی یا مسٹر جنا بیوی بنا ہوا تھا اس کی اس نے کہا چلو تم رکھو بیوی جی میں جا رہا ہوں کیا وجہ ہے کیوں دیکھ کر چلا گیا سنو وہ کتے کا بچہ جو ادھر نظار نظام چلا رہا تھا وہ مخلوق تھا کچھ اس کے اپنے قوانین تھے کچھ اس نے اس حرام زاد نے اسلام کے لے کر پاس کیے اب سمجھ لگ گئی اسلام کے لے کر پاس کیے مثلاً وراثت کا قانون اسلام کا تھا انگریز مادر چوتھ کے پاس اس لیے کا کوئی قانون نہیں ہے بلکہ سنو کی وراثت کا قانون ہے تو صرف اسلام کے پاس ہے کائنات میں کسی مذہب کے پاس وراثت کا قانون نہیں ہے یہ تمام سو والی تقسیم جو کی جاتی ہے اتنا ہی سفلا کا ہے باپ کا ہے بھائی کا ہے دادا کا ہے دادی کا ہے جتنے حصے ہیں ستکے جاؤں یہ صرف اسلام کو عظمت حاصل ہے اس نے یہ ساری تفصیلات بتائی ہی ہیں اور کسی مذہب میں یہ چیز نہیں ہے اس حرامی نے دیکھا راس کی تقسیم ہے نا کہ میرے نظام کو کون سا کو نقصان دے سکتی ہے اس میں, اس میں تو الٹا میرے لیے بہتر ہوگا کہ یہ سمجھیں گے دیکھا ہے بھائی ہمارے مذہب کو تو نہیں چھیڑ رہا نا کہتا ٹھیک رکھ لو لیکن اس کی چال حرام زادے کی یہ چیز کو تو میں کر رہا ہوں نا اللہ رسول کے حکم کو کافر پاس کرے اللہ جلالہ بتاؤ اللہ عوشن> بطلع. بطلع. کہتے ہیں وہ انگریز مجبور ہو کر اس نے جب وہ دوسری جنگ عظیم ہو گئی تو اس کا کباڑا ہو گیا اور مجبور ہو کر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا لانتی کا بچہ یہ بتاؤ چھوڑنے پر مجبور اگر ہو گیا تھا تو سو سال پہلے کیوں بنا تھا جبکہ دوسری جنگ عظیم کا ابھی خیال بھی نہیں تھا دشمار. بلکہ دوسری کا کی... پہلی کا بھی خیال نہیں تھا ابھی. وہ پہلے کیوں بنا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں مجبور ہوتا ادھر دیکھ جب میں کسی چیز سے تنگ آ جاتا ہوں یہ جی لفافہ ہے میں ایسے پھینکتا ہوں میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں آئے لے اور میری جان چھوٹی ایسے ہے کہ نہیں اور وہ انتظار کر رہا ہے تیاری کروا رہا ہے پہلے اپنی تعلیم دے رہا ہے کہتا ہے یہ ذہن بن جائے ہے جی یہ منافقوں کا ٹولا جو ہمارے نظام کو چلانے والے ہوں اور انہوں نے یہ جی بیان دیا کہ اگر کہے نا خالص اسلامی حکومت تو ہم تو ایک لمحے بار کے لیے گوارا کہیں نہیں کریں گے ہم تو صرف اپنا نظام اپنا نظام ایسے طبقے سے جو یہودی تعلیم اور تہذیب رچ بس چکا ہے ان کے ہاتھوں سے چلوانا چاہتے ہیں پھر آپ واپس جانا چاہتے ہیں. یہ کیا مو... اگر وہ تنگ تھا تو اس کو کہتا ہے جیل ہو مولوی ہو وہاں مولوی پکڑے تو مول جیڑا مردی پکڑے وہ میری جان چھڑا ہو میں مرنا ہوا حرام خوش بیٹھے میرے سونے نبی سی ادی فرمایا سوئے جس سبھی خدا دیے ساری دیاری تاریف کر دی تاریف کرتے رہتے جلسیا کرتے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ جو شن جاتی فرمایا یقینا لوگوں پر ایک وقت آئے گا اس وقت میں لا مل اسلام اسلام کا صرف نام رہ جائے گا یعنی کیا مطلب نظام کفر کا ہوگا نام وہ جیسے ہمارا اس وقت دنیا میں کفر ہے نام سلطنت کا نام اسلامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے نشان دہی ہے نہ بھی کر دی ہے جب نظام زندگی کفر کا ہوگا تو اسلام کے نام کا ہی ہوگا ہو. قرآن کا رسم و رواج رسم رہ جائے گا رسم رواج کا مطلب رسم رسم کا معنی نشانی کیا مطلب قرآن مجید ادھر حفظ ہو رہا ہے ادھر پڑھایا جا رہا ہے, ہے تراویوں میں ہو رہا ہے یا پھر یہ ہے کہ پنجاب کی سمبا جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اس کے آگے شیشے میں رکھا ہوا ہے وہ بہن چوتھ کا بچہ اسمبلی میں انگریز ہے اور قرآن چوک میں ہے یہ بہن چودھوں کا سب کچھ ان کے عمل سے دائر ہوتا ہے ہم کیا کریں یار مجبور ہے وہ جیسے ادھر لاہور میں کلما چوک میں نے کہا جی بہت اچھے یہ تمہارا اندر بتا رہا ہے چٹو اندر کوفر کوفریک کلما چوک تھے اندر کلما اسمبلی ساری بیٹھ جکی انگریز ہوئی قرآن کوی قرآن نکال اور اسمبلی میں لے جا اس کو کہو اسمبلی والو قرآن کا قانون چلاؤ اور قرآن کے قانون کے مطابق اب اسے اعلان کر دو چور کے ہاتھ کاٹنے کا پہلے داخل بھی ہونے دیں گے کیوں اندر کتری بیٹھیں گے وہ بھی لو تھی فیصلہ کیا ہے تھوڑے دل کیوں کیا اندر آشے کے رسول نہیں بیٹھے کیا تعلق لالا موسا دے بیچے تھے وہ بزرگ جنہوں نے چڑھ چڑھ کے ووٹ دے وہ نہیں وہ, بیچ نہیں کیا وہ گجرات دے نہیں ہوشے کے رسول نہیں اندر نگاہ بولو بولو سا کیویں اندازہ کر کے فیصلہ کیتا ہے کہ جدو اسا قرآن اندر لہ کے جاؤں گے انہیں پہلو وڑن نہیں دینا تو فیصلہ کیا اچھا جیڑا دھیدہ چھوڑ پورا نہیں چاہتا یہ ملا ممبر آشے کے رسول کی بن جانا پاکستان نورانی رسی پب جان پکی نشانی یہ متو پورا کٹنا ہوں جی میں دیکھتے پچھے چڈنا ستار خان نے کتاب اپنی لکھا اس کا نام ہے مائے ابد ستار خان نے آ اپنی کتاب لکھی اپنے حالات لکھنا ہے میں ہوں سا تو قید آزم آخر نا قید آزم آ کے میں ہوں سا میں آ کے حضرت کی سرکار بھی پاکستان جو بنتا پیاحمد نے ملت ہائے اس پتر جمع گئے جس پتر آخر پاکستان پاک کے اپنے فی نا گیا پچھو پکر سونا پاک بند میں حضرت بنتا پیا مسلمان دا نظام تو خلافت آپ ہونے تو جمہوریت کا نام لین کی بجائے خلافت کا نام نہ لے لیجیے تو مشٹر جناب صاحب کیونکہ بہت بڑے بزرگ تھے اور پاک تھے مخلص مومن تھے سات ولیوں کی شان رکھتے تھے اللہ رسول کے مخلص دوست تھے انہوں نے جواب دیا آپ مجھے دنیا کے کافروں کا دشمن بنانا چاہتے ہیں اگر میں اسلامی نظام حکومت خلافت کی بات کروں جمہوریت اسلامی جمہوری اسلام وہ جو جمہوریت کے حوالے سے ہو اگر اس کا نام لینا چھوڑ دوں اور میں خلافت کی بات کروں تو پوری دنیا کے کافر ملک میرے دشمن ہو جائیں گے کیا جا ہو جائیں گے پاکستان پنگا اچھا بھائی مسٹر پاک نے تو بتا دیا صاحب کہ جمہوریت کافروں کا نظام ہے اس وجہ سے کافر میرے دوست ہیں بے شک, بے شک. اگر میں اسلامی نظام, اگر میں اسلام کے نظام خلافت کی بات کروں گا تو کافر دشمن ہو جائیں گے وہ مسٹر نے تو صاحب وضاحت کر دی جمہوریت کو کا نظام ہے خلافت اسلام کا نظام ہے جمہوریت کے ساتھ لگا ہوا ہوں تو سارے دوست بنے ہوئے ہیں خلافت کے ساتھ لگوں گا تو سارے کیا जाएंगे جائیں گے تو بابا جی نے صاف بتا دیا کہ میں کفر کے نظام والا ہوں اسلام کے نظام والا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھا آپ یہ بتاؤ بابا جی کے بیان کے مطابق کافر جتنے ہیں جمہوریت کو چھوڑنے پر اور خلافت کو اپنانے پر کیا ہو جائیں گے بولو تو خلافت کا نظام ہے اللہ رسول کا اس کو چھوڑنے پر اور جمہوریت جو کفر کا نظام ہے اس کے اپنانے پر اللہ رسول ناراض نہیں ہوئے ہوں گے وہ دشمن نہیں بن گئے ہوں گے تو کیوں بھائی اللہ رسول, اللہ رسول کو جان دے کو دشمن بن جان گے دشمنی میرے نہیں بچ سکتی خدا رسول نہ دشمنی رب رسول جی دشمنی کار بھی لے گئے بابا یہ کہہ دیا کتاب کا حوالہ غلط ہو میں مجر لکھن خود ساتھی یہ نہیں بھی دے کے نال پہ کوئی راوی بھی ہو آ گیا روایت کرنے والا واسطے بنیا ہو سر جھوٹا ہو گیا بھی نہ مولویا کا لکھتا ہے اب بتاؤ اس کا مطلب یہ نکلا سو سال منصوبہ پہلے بنا نمبر ایک جن کو دینا ہے ان کی ذہن سازی بالکل فرنگیوں اور کفر کے مطابق انہوں نے پہلے کرنا شروع کر دی ایسے اور پھر نظام جب منتقل کیا تو اپنا اور ساتھ میں یہ شرط رکھی کہ یہی جمہوریت رکھنی ہے اگر اسلام کا نام لینا ہے تو جمہوریت والے کا لینا ہے خلافت والے کا نہیں وہ جمہوریت والا کون سا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ لوگ اسلام کی بات کو مانے وہ اسلام کی بات ہے زیادہ نہ مانے تو اسلام کی نہیں ہے چاہے قرآن میں ہو یہ ہے جمہوریت ہے اسلامی تو تم بتاؤ اگر مسٹر جراہ کو منتقل ہونے والی جمہوریت اگر اسلامی تھی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑوں گا تو دشمن بن جائیں گے اگر اسلامی ہوتی جمہوریت تو وہ کہتا کہ بھائی میرے تو دشمن ہیں پوری دنیا میری دشمن بنی ہوئی ہے میں نے جمہوریت کو اپنا رکھا ہے یہ اسلامی نظام ہے اسلام گرو آخیا قرآن لے کے آخری لیا لیا لیا لیا قرآن چاوا بھولے رہے آئے تھوڑی مہربانی کتوں آئے اللہ نے حکم دسن آیا وہ سی قربان سونے قرآن تو بس چل بھی سب وہ سبھی کر دے جلدی کر قرآن آ گیا جی انہیں آخنے بہ جاؤ پہلے بڑا نہیں دینا مارنے جی بڑھ گیا اندر ہوتا گوتا ٹولا بیٹھا ہوا ایمان دس ہوئے اسلام نو پاس فیل کران اللہ رسول کرنے والا مسلمان ہوتا ہے وہ تو اللہ رسول پاس فیل کر د ج جمہوریت مسٹر جناح یہ نظام ہے مئے دے چل رہا میرے نال چاہتا میرے دشمن وی کو سور دچیا کا کریے کی. بابا جی کہہ رہا ہے کہنا ہے کافرا دال وہ میں چین کافران دی دشمنی گوارا نہیں اللہ رسول دا دشمن میں ہے میرے گوارا ہی ہے میرے پرواہ نہیں اے بابے دی گل کا نشوڑ ہے ایویں ویک کو جمہوریت کوفر شرکیہ نظام ہونے میں موٹھی جی دلیل پیش کرا. بھی مرزائی کافر نے کہ مسلمان انہوں نے مسلمان سمجھنا کون ہے اچھا, تہتر آئی نے کی کیا سی ایس پہلو ایک سن اچھا ہوں یہ دسو بھی شریعت پہلے سمجھ رو اسمبلی شریعت فرق ہو گیا اچھا ہوں یہ دس مسٹر جناب جن کی کابینہ سی وہ تہتر تو پہلو مر ہے یا دو تو مسلمان سمجھتے رہے سر کام خراب ہو گیا اچھا سدر عجوب یہ کہ سی والے سن پاش کا آئن دے دورے بنیا سی ہوں صدر عجوب ہو گیا لیاقت خان ہو گیا سارے جن نے تہتر تو پہلو پہلو کن حکمران پوچھ حضرت مرزا جی جی جی کافر کو مسلمان جان وہ کافر ہے یار بہت بڑا مرزا ہی کافر ہے یار اچھا سب ٹھیک ہے سر یہ بتاؤ تہتر سے پہلے جو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہو گیا یا نہیں بہن چوتھ کا بچہ اب تہتر کے بعد جو ہے وہ فتوا ٹھوک گیا تہتر سے پہلے والوں پر فتوا کیوں نہیں لگتا اس کا مطلب ہے اسمبلی بہن چوتھ یہ نئی اپنا دین اور شریعت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ حرامزاد جمہوریت شریعت ہے یہ کثرت ہے قصرت جس طرح کہے گی وہ دین ہوگا اور شریعت کیا کہتی ہے جو اللہ رسول نے کہا مسٹر جناب لیا خان سارے سنی تھے میں نے کہا جی میں سنی سے بھی آگے مانتا ہوں ان کو ولی مان لیتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کوئی ولی مرزائی کو مسلمان کا ہے وہ ولی کافر ہو جائے گا یا نہیں <صحابی> سمجھ دیا <سمجھ> بالی <laughs laughs> لڑ رہے ہیں کوئی کہتا ہے وہ شیعہ تھا شیعہ کہتا ہے شیعہ تھا بریلوی کہتا ہے بریلوی تھا سنی تھا شی پوچھو میں بلکہ دعوت دینا تسی خود باپی شیع سنی جگڑے چڈو کتے کا پوترا میں کیا ہلکا ہو بیٹا ہے. سانوں چھاؤں میرا مذہب ہے کو نہیں میں کرو یہ بنا وہ سان چل مسٹر دیا گا کر کے مسٹر آئی نے کوئی مذہب نہیں مرزا ہی مسلمان نے یار مسٹر دے آئی مستر دی مسلم لیگ کے اندر یہ مسلمان تھا پاکستان بنا یہ مسلمان تھے آئین اگر اکیاون کا بنا یہ مسلمان تھے یا چھپن کا چھپن کا بنا مسلمان تھے باسٹھ کا بنا مسلمان تھے سمجھ نہیں آ رہی تہتر میں آ کر یہ کافر ہوئے اب تیو بندیش جب کہ ایک بات ایک एक مل رہا ہے مرزا تاہر یہ مرزا کا بڑا جو مر گیا رات میں جو بتا رہے تو مر گیا ملتا طاحر مرزا کا بڑا جو آپ پتا نہیں کون ہے چند دن پہلے وہ مرا ہے لندن میں رہتا تھا ملتا طاہر اس کو کہتے کیا اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے اس نے کہا یار مولوی سب جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کافر مل کر ہم کو بڑا کافر کہہ دیتےوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں سوائے ہمارے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ایمان سے کیوں اس نے کہا یار یہ شیعہ کہتا ہے وہ بھی کافر واہ بھی کہتا ہے شیا کافر یہ دونوں کہتے ہیں بریلوی کافر بریلوی کہتا ہے تم دونوں کافر ہیں ایسے تو یہ سارے کافر ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے کافر مل کر میں بیٹھ کرنے بزرگ جہ وہ سارا مسلمان تحسان کر گیا اس آگے کر جانا ہوں سات جی تسلمان روے تو میرا اسلام سابت کرتے جی میں سابت رن ہی نہیں دینا تھی کرتے نہیں رہن دولبیاں کا اجلاس ہوا مولبیا سے اتراس کیا جاتا سر <تصور> کٹھے ہو کٹھے نہیں ہوں کسی لائن منہ کسی لائی موہے لیا کہڑا اسلام کٹے ہوئے نہاچی سن اکوجا بارہ جنوری اکوجا نجلاس ہوا اس شامل حق خان بھی جو بندی جسا جی سارے سا کوئی نہیں گئے نمائندہ بھیج دتا ہے کیونکہ سارے نہیں آ جی ہمارے دلے کا نمائندہ آ رہا ہے یہ دل گئندہ پہنچ رہا ہے بہبیاں سارے شیشہ ہو گا. بائیس نکات بائیس نکاتی دستور پاکستان انہوں نے تیار کیا اسلامی کتنا فائنو فین قسم خدا دی کر کے نہ کوئی ایسے بادرک میں رات کی گل کی لگتا ہے انگریز نے پیروں کر لیا رکھمال کی کر لیا دستور جب دے پے کہ ہمیں سو ایک نہیں ہوتے آل ہوئے پی دستور بنیا پیا وہ بال چو شر وہ تو صرف انگل دیتی کھڑے سن بھائی اے پہلو ایک حق والے اے بھی دوسرا بھی دستور بنابلی اب بھائی یہ ہونا ہی نہیں کہ ہو کر کے چلو بھئی وہ تھانہ کچہری جلدی کرو پر صبح سے یہ قانون جاری ہو گیا نہیں ہمیں گل اسمبلی نے بحث بڑی کی لڑائی بھی پہن لگی حضرت صاحب ابھی کی کریے مجبور کا کا سے کافر بیٹھے ہیں لیکن کیا کریں یہ بھن جا بیٹھے اخیر انہیں نہیں چلن دیکھی ساری وہ ویکو سارے اٹھ کھلوتے موربی آخیا یار ہو کریے چلو چلیے پا اسلام تیرے ٹھکرا دتا از کم ٹھکراوا والے کافر دے کہو. سمجھ ہی لگی. نا. دی جو دستوری ملا سن کچھری ملا تھوڑے سن میخ وہ اجلاس ہوں پیا سارے کٹے ہو کے وہابی شیا نو کافر آ کے شیو وہابی بریلوی نو بریلوی نو مسٹر دستور واسطے یہ سارے مسلمان سن شریت رسول جدو کو باہر بیٹھے ہو بیٹھے ہوگا نکاح نہیں ہوں جی کڑی دے گا تو سمجھی کوتے نوتی مڈا لے گا سبزی ٹولہ کافرا مست گاخ رسول پوترا اتنے کڑکنا باندرا کو ان بھی بن جی کیسی عجیب گل ہے وہ شریت رسول کی ہو سارے کافر شریت ہوابے بسٹر جنا سارے وہ دسوئے ہوں سمجھ آ گئی جی فرق ہوا تابوتان کا ٹولا کر کے مستر نے اے اپنا میں میرے ہاتھ بولو اے کرو جی, جی میں کر جا رہا ہوں ہوں تو ہاتھ چی ثابت کرو کہ مسٹر جنا انہوں ثابت کرو ندان نہیں چار ہمارا اسلام چلے گا تھا کچہری جج او ہی بیارو کرے سی. بابا جی گورنر جنرل بنے ٹھیک ہے کوئی دستور بعد دستور پہ بنتا ہے پہلا چھپن چپنجا چی کال اڑتالی پہلا دستور چلو جی مان لئیے چلو جی مان لیے بھائی دستور اگے اسلامی سن جدو اسمبلی بنا دس بابا جی سرکار او کیس, کیس دستور دے ویچ وقت گزار گئے اسلامی چونجا تو پہ بنتا اچھا ہے جی اچھا حرام ہر پتا کی آدمی گلے آ جی کسی نئے بننے والے ملک کا دستور جو ہے اس کو تیار کرنا یہ دیا دو پانچ دس کا مہینے سال کا کام نہیں ہوتا بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت وقت لگتا ہے نک وڈ چڈیا انہوں نے آخیا ہے پرو کنجرو بڑا ملک یہ گاندھی دا سی ڈیڑھ سال دستور بنا لیا سی بابے کول بڑیا ہی نہیں بابا بھی ٹر گیا اتوں پھر کئی سال لگ گئے پھر چونجا چان کے دا پہ بن یہ مطلب ہے بابے دی نیت گاندھی بھی بہنی سی گاندھی نے ایڈے وڈے ملک دا بنا لیا ادھر ویکو شاید کدو نہیں بنتی دسم ہے جدو نیتا پیڑیاں ہو نیتا حدر صاحب اوپا تیری مہربانی یار دھو ہی دیکھا یار کر لینا نکھالی کہڑی یار تیری مہربانی گھنٹہ ہو گیا بیٹھا دھد چو ہی یار کلوئی جا سکی کر لینا دوپہر لگ گئی یار شام تک جی دھو چوڑ آ جائے تو دو تارا ہی بجنی جی دے تیار کھڑا تھانے ہرمی ہے اے ہرامی ہوتے نا مسلمان تیار پیاسی قانون اسلام دا مستقفا دے گئے آخر نہیں دے گئے سمجھ نہیں لگی کوئی سرکار صلی اللہ کوئی اسلام نبی دا قانون اچھا اس دے قانون جوابی بھی آتے سن شیے تے بہت پرانا مذہب ہے دے طور پر اس قانون نظام شیے بھی رہ سن یعنی شیے کہ یہ حکومت چلانے ہاں جی چلتا رہا قانون آلمگیر ایک پورا دستور حیات اسلام کا سکیا ہنفی شکل کٹا کر چھ جلد پانچ سو علماء کی نگرانی میں لا پانچ سو لما, لما. جن کے اندر حضور شاہ ولی اللہ مود سے دلوی کے بالد گرامی عبد الرحیم بھی شامل تھے چھ جلد جو فتح موجود ہے وہ سابقہ حیات اسلام دا مکمل سبحان با. با. معشتر ترجمہ امیر, علی کر گیا سی. امیر علی چج رہا سا سید امیر یہ نیچری بھی رنگ بھی ہے فتح دا ترجمہ کی تا سی ترجمے شکل چوجود سیڑی بناواں کبھینا کی بناو گے یہ ساف مطلب یہ ہے جو رب رسول کا بنیا ہے یہ اوتے نہیں جب منتے نے تے پھر آئے وردی روڑکا دے اور مرو تو پھر بنے بناو کی لوٹ کر دیں وہ بولو بروسا اسلامی نظام دین نظام زندگی کے مقابلے میں کسی اور نظام کو اپنائے وہ اسلام سے خارج ہو تھوڑا جا میں جس میں تہتر کا بن گیا جو چلتا ہے تہتر تو بعد جی جھلکی بخاواں تہ جا مول آخیا ہے بس اسلام ہونے عجیب تھی جد قسم خدا کی گٹا اڈیا یہاں نوچو ایک چیونجا کا باسٹھ کا سی ایک چوہتر دا سی یہ سارے کی تھر پھر مسٹر جنا بے آئی نہیں ہویا ہوا سا کیونکہ آئین تو شروع پہ چوجا تو بابا جی تو آئی نہیں گئے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے ستوجے کرتے ستنجے کرتے کیا خیر انہوں نے پوچھو بھائی اسلامی دستور کیڑا ہے جی چوندا اگلے نے آن کے پہلے نو منسوخ ہے جی آخوال ہے چونجا والا کفر دا ہوا ہوں او بنا چلا کی بنے ٹولہ بچتا کوئی نہیں چلو ہوں گفر کا من لیا پاس رکھ لو پاٹ والا اسلام کا فرو گئے ان جد اسلام بنا ہی بنا ہوا یہ جاسم بنیا پیا منسوخ کیا فرقا فرو گئے جی آپ کہ پہلو اسلام تیار ہوا ہے چوراسی دن نبے پچانوے آخری تیار کیا جنرل مشرق نے جیڑ تبدیلیاں کیتیا ترمیم ای ہاں ہاں اچھا بھائی تلام ترمیم کر سکتے ہو کیوں خیر ہوں جا آخری ملہ کے اندر بس اسلام کا ہونے تاں کر کے ملہ ہوں اسلام کا نام لینے چھ گئے پہلا یہ نام لحکا چاہے سن جاتے کے نفاذ کے لیے مقام مستفاق کے تحفظ کے لیے علماء اہل سنت نہیں بیٹھیں گے نظام جی جی. جی دے oh, okay. تا مطلب yeah. جو دستا پیا پہ کوئی ہونا ہے مستفا کا نظام جانا کتی کا پوترا تے کسے کھاتے لا چڑ دے چل کے بھی بلیے میاں شیر ربانی دا نا جان دیا شریف کے سارے پتا نہیں دے کاشت نے اس فکیر ڈرامے دادا پیر مکان شریف انڈیا آپ پیر جہ وہ سن کوٹلے شریف شرک پور شریف یہ پیر سن تے دادا پیر سن مکان شریف ہی انڈیا تشریف لے گئے ایسے ترا سیف زادے بیٹھے نے وہ بھی دادے پیر دے. ختم دا سامان اگے رکھی بیٹھے میا صاحب نعوت دیتی ہزور آج بزرگ ختم ہے شریف ہوا فکر اسلام سن جم ساحبزیاں لڑائیاں ہو جاتی دنیا کے پچھو کیونکہ دے دے طلبگار نہیں لڑتے گل سمجھو میاں صاحب نے جو دعوت دیتی نا بھی ختم چاہے بزرگ ختم خوش نہیں لڑائی چڈو تاکہ تنگریز دی کچہری جانا پہ جیڑا اگریز دی کچہری دا ایمان مانسا ہو جائے وہ کچہری جان ایمان ایماندہ ہو جاندہ ہے سارا نظام فرنگی بابے بیٹھے سن بابے فرق نہیں آیا یا بابا کوڑا قرآن کافر جو ہے منافق چاہتے ہیں منافق جھگڑا ہو تو فیصلہ تاغد سے کروائیں یہ تحاقوں میں لداخود کے کال ہے اندر سے منافق لو اللہ فرماتا ہے مومن میاں شیر ربانی کی طرح جائے گی وہ تو تحاقوں میں لداخود تاغت کے پاس جانے کو شرک سمجھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں اگر جھگڑا ہوگا تو فیصلہ رسول اللہ کریں گے شریعت کرے گی شریعت کرے گی خیر میں اسلام کی جلک تین وکھاوا یہ دسو فوجی کتے جان چوری لب دینے تو پتا نہیں کہ فوجیاں کتے ان فوجی کتے کہ وہ چ کرتے ہیں چوری لبتے وہ چوری کتے لبتے ہیں لب ہو چوری کتے لب ہیں پھر چوری صرف دس کے کتے ٹائم سرکار محافظ تشو جے چوری لب گئی ہے تھوڑا کتا دسی جانا نہیں ہزارا جو محافر خیر وہ بیٹھتا بھی انہوں نے شاڑے محلے چ ہوئی چوری خود کتا محلے چ کوئی تھوڑے جہ سیا بستے سر کتا جہ گھر بڑے ہیں، سارے محلے نیا اگر دس سالوں بعد اس گھر چوری نکل جاوے اصل محلہ دیا محلے نقی گھر چور ہو نہیں محلے چاہیے یار کتے جو بو آئی ارٹھے این دامنے شہ سٹنے کتے دے سامنے گڑی سٹنے دیں گے گڑی کے کوئی بندہ لے جائے گا مالک ہوتا چڈنا جی یہ ہفتہ مہینہ پڑھوں چوری ہوگ کے دس چکد ہے کیوں نہیں دسے گا آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے. قسم خدا دی غیر مولوی سڑا داڑی دا دا من بندے تھے جٹ بیٹھے نوتے انہیں جٹا نے آ کے مفتی دھیدا چھوٹ بہر لائی بیٹھا ای. یہ سب ملا ملک کی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے یہ سٹیٹ کا معاملہ ہے یہ چوک چھوڑا مطلب ہے آئی ان کے مطابق اور آئی 73 کا ہے لہذا اسلام چٹ بول پیا کیا اسلام گندا جگڑا تے نہیں انصاف ہن ویخ لینا کتے کا نارا ہ لے قسم خدا بھی کر کے جٹ سوال کیتا ہے. فوجیا اسی ویلے کوتا پایا اپنا گیچ پا ایک جٹ دن گل سمجھی ہوئے کوئی شارے میرے خود قسم خدا کی اسلے شگرد دوست وہ کیونکہ محلے کا جو مسئلہ سی ساڈا گھر میں چنال گلی کو گئے اکا جو ویکیا تو سنیا انہیں استاد جی جدیتا سامنے ہوا اس آواز دیکھیے اس آواز سے کتا واپس مڑیا پہلے کی جا رہا واپس مڑ کے نالے گھر وڑ گیا آواز جہاں نے وہ تو کتے باندر لے آداریاں سچری دس یہ سگریٹ پلا لاندر جی مداری باندر سگریٹ پلاو تو کوئی فدو کا ہونا جا سمجھے باندر بڑی اکڑا ہے یہ چوری بھی لب لائے طرح یہ سکھایا اپنے اشارے زبان دلایا چلیا کملیا گھر کتے لبتے ہوئے چوری دے رب کا قرآن دا سکتا. پیدا کرنے کو کتے بھی ایڈے سیانے ہوں لیکن اگلی گل جی میں کرنا چاہتا یہاں کے کوفر دی. کتا کسی کے گھر جا بھٹے چور بنتا ہے چور دا کٹو دس ہوئے یہ حکومت رب دی من دے اے جنا دھی چود مسٹر جنا دی نسل چ रब ना होड़ा है इन चौदह अगली गल भी करा एक दो होर सिक्का छेड़ दिया दो सौ पचानवे ए एक तफा है कि 295 پچانوے دو سو پچانوے اے کا مطلب کیے اس دفعہ دے اندر جو قانون لکھے اس کی لکھا ہے وہی لکھا ہے بھئی اگر کسی کسی مذہب کو یا مذہب کے پیشوا کو کسی پارٹی کے لیڈر کو اگر کوئی برا بولتا ہے اس کی توہین کرتا ہے پہلے سزا سی دس سال اگلے دن میں میرے پورس نے دسیا قید کسی مدم نوے کسے دے مذہب دے وڈیرے بولے مسٹر جنا بولے اللہ تعالی نوے قرآن گالا کٹے اسلام گالا کٹے سزا ایک ہے اللہ تالا گالا کڈے تا بھی سزا اہ ہے جیڑی مسٹر جنا کھائی سوا لاک نبیا گالا تے سزا اہ جیڑی مسٹر جنا دی ہر مسٹر جنا تب تالا مسٹر تے سوا لکھ نبی یہ قانون آئن تہر دور برابر نے تس ہو سکیتا اب تالو تو وجہ پھر ملا غیر ملان سارے دستور نو سارے من ک یہ نہیں منی مسلمان ہواستے شرتے دوسرے کسی نظام نہ مانیہ سارے مسلمانوں کا مسلا اس وقت سلاح پھیلاونا نہیں کوفر دوکام مبلک جی یورپ کے یوروپ یورپ آ رہے ماشاء اللہ اسلام, اسلام کرفر مقامن کتنے کا پوترا کوفر پیتا پہلی شرط پہلو تک اگر تبلیغ کرنی ہو اسلام قبول کرو آخ جو پہلو بین جکی قبول چڈو مسلمان ہو گئے تبلیغ باہر پہ وہ تبلیغ ایس شرط نا کہ سامان بابے جنا واگ تھی آخری مطلب پڑھو کرو سارے کفر تا بابے کا لا لا سدکے گا جی بلی کدھر سال ہوکر پہ ایمانالگوں بھی پیچھوں دوسو کڈ تھو دین ایک کٹی چکی ہجام شرما والا جدو بابا جی نیکھی قبضہ کسم اوزادر میری جان ہے بابا جی تجارت کریے نا جڑا جا اک ہزار دستا ہے بابا بابا بڑھا کانگڑ بڑھے کانگڑ دی ٹھرک نہیں جاندی جاتی علامہ اقبال نو ویخیں گے نا जिथे बैठा होना कलंदर हमेशा सोच सोचा दर्द चो बर्दी बाबा दर्द च मुब्तला शराब पाई दर्द सू फिक दर्दा दर्थ। फिक उठोर दर यूदिया के दर्द चखीर मर गया ہوں بابے ہوا نو جی سلامی مل دی اور نظرانہ عقیدت پیش ہوں دربار پتا موبائل آیا پھرتا ہے ٹی وی آپ کے دربار شریف کے تھلے پرانے جہاں کمرے بنے نے اتنے کڑی مڈے ہوندے ہوں سارا دن عملہ ہے اتحلہ اتو روپیہ مشہور کردہ ہے اور پھر سارے عملہ جا مہینے تقسیم کرتا ہے اور کٹھے ہونے بھی آخر کچھ کٹھا ہوتا ہے کہ نہیں وہ آخان گے سواب کے نت نہیں بزرگ نہ بنی ماریا جائے فلم پوری چڑھا دٹ موبائل لکھ دے کا جی سیکولر سی بابا منڈے گیا دو اپنے بزرگ کا کارنامہ لکھا انقبا ہبان سہار بھی وہاں جمیت علما ہند جو بندی سن پہ نکلی اسلامی جیری جمع الما ہند او دا صدر سی حفظ الرحمان شوہار بھی اچھا سدر او گاندھی کیوں بے پتا سی بھی کوئی بندر رہنگے کوئی جماعت لگے یہ جی جماعت شبیر اسمانی صاحب کہنے یہ کافرانگے وہ کافران دوم سچے ایمانسو جی انگریز مال نہیں تعداد ہوئی اچھا ہوں سیکولرزم تعدلر لا دینیت اچھا اگو لکھا بھی پیا کا کمانا تھا لا دینیت اگو آپ لکھنا پیا کتاب کا نا ہے بیس بڑے انسان کی بڑے انسان یعنی بڑے بیس دوبندی کٹے کر کے انہوں نے لکھے نے حالات کتاب بڑ گئی بیس بڑے ہر او جدو بڑا انسان ایک بھی آن بچوں. سے آر دی باری آئیے ہوں آپ دیتا ہے امام سیکولرزم اگوں پہ سن اگر اثا بیخنے آ, اینا شرور اور فتم تو محفوظ رہ گل امام آہل ایک گالی دی سنا کے اجازت چاہ کیونکہ دعویٰ کیتا ہے ایک بچہ وہ بچا بھی حضور تاز دارے گورڑا میرے ورک شانی اے نہیں بڑی ہوتی سب تو پہلا فقیر قسم خدا کی دا دل جو پڑتا مسٹر کا دل یہ کو پڑھیا جاتا اشرف خان بھی مسٹر دہلی سیون جی بابی آتے مسٹر جیسا مسلمان کی ہے. نا نا نا کی ہے او چلو کسی ہے جرا مسلمان بابا ہو گیا کسی دے ہو گیا یہ مسلمان ہون تو بعد دیا کہ پتہ نہیں بابے دیا پہلیاں کمی دیا ہو گیا لگی خیر اللہ افواہ اڈی جی اگریزاں اگریز کو ملک لینا اگریز ملک دین لگے میرا امام امام سی مستفا اوی امام نہیں بن جانے وہ بھی حضرت فتح پہ آ چند جلد ایکلد ہے آلہ حضرت نے فرمایا اگر تم یہ جی کہو کہ انگریز خالص تن اسلامی حکومت کے لیے تمہیں کوئی ٹکڑا دے گا تو فرمایا یہ تو ناممکن ہے فرمایا یہ تو ناممکن ہے جے تو صورتیں رہ جائیں گی کیا جا تو کہے گا مشترکہ حکومت بنانے کا یا کہے گا ملک بانٹنے کا ادھر تم ادھر ہم مشترکہ کن کی یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی تمہارے بھی وزیر ہمارے بھی وزیر تمہارا بھی صدر ہمارے بھی صدر آ سکتا ہے کبھی تمہارا آ جائے گا تمہارے بھی جج ہمارے بھی جج تمہاری پولیس ساڈی کٹھ سارا کٹھ مشترکہ بناؤ یا مشترکہ حکومت بنانے کا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے بناؤ فرمایا اور یا بانٹنے کا کہے گا کہ ادھر تم ہو جاؤ ادھر اے اے کتے آندے نے دو قومی نظری کا یہی تصور انہوں نے دیا آلہ حضرت پہلو یہ صورت بنا کے اسلام دشمن ثابت کی مرے ہو جا کے سد کے جاواں فرماندے بین دو سورتیں کہڑی کیڑیاں یا مشترکہ بنا دی یا فرمایا دونوں صورتوں میں جو قرآن پاک فرما رہا ہے ملب یا مر کافر ہو جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی وہ کافر ہیں جو اللہ تعالی کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی وہ ظالم ہیں حب الفا حال حب الفاصل کافر ظالم فاصل تین لقب آپ نے فرمایا پتھرا آپ نے فرمایا ان دو صورتوں میں سے جس کو بھی قبور کرو گے اللہ تعالی کی طرف سے تین تبقے پاؤ گے کافر ثالم فاسکور کے دو مسلمانوں حضرت فرما رہے ہیں آہ، آہ آہ آہ آہ، آہ، آہ، آہ بھائی مشترکہ صورت میں کیوں فرمایا اگر ہندوؤں کے ساتھ مشترکہ حکومت بناؤ گے تو ہندوؤں کو مسلمانوں پر تم نے حاکم بنایا کون کے حاکم بنا مسلمانوں پر کافروں کی حکومت بنانے میں تم راضی ہوئے جب کفر کی حکومت مسلمانوں پر بنانے میں تم راضی ہوئے تو تم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر بھی بنو گے کیونکہ کفر کی حکومت پر تم راضی ہوئے کافر بھی بنو گے ظالم بھی بنو گے فاسق بھی بنو گے کیوں کہ مسلمانوں پر کفر کی حکومت کو کوئی مسلمان कायम نہیں کروا سکتا اگر करवाए تو خود کا فرما سمجھ لی आपने جی آپ نے فرمایا دوسری صورت ہے بانٹنے کی فرمایا پتا ہو ہندوستان کا کون سا علاقہ ہے جس میں مسلمان نہیں رہتے چاہے فرمایا تھوڑے چاہے زیادہ یہ ہر طرف مسلمان رہ رہے ہیں ہندوستان میں انہوں نے جی رہ رہے ہیں فرمایا آپ جب تم بانٹو گے تو مسلمانوں کے جو علاقے اور آبادیاں ہندوؤں کی حکومت کے تحت آئیں گی پھر ان مسلمانوں پر کافروں کی حکومت قائم کرنے میں تم راضی ہوئے تو پھر خدا تعالی کی طرف سے کافر بھی بنو گے ظالم بھی بنو گے سک بھی بنو گے اے شاید، اے شاید، اے شاید. وہ مسلیا مسلمان جبرن فردی حکومت دا محکوم بن سکتا ہے رضامندی نہیں بن سکتا جی بنے گا رضامندی مسلمان مسلمان ہی نہیں رہے گا تا کر کے جی کتے یورپ جا رہے ہیں نا اسلام تُو تو ہاں. ہاں. دے. دے دے خوش ہو مصطفی حدیث صلی اللہ مستفا دی حدیث فرمایا جڑا رہائش کرے میں محمد وہاں کرے میں محمد اس سے بری ہوں کیوں اس کو تو قانون وہ تو قانون پر راضی ہوا کافروں کے نظام پر راضی ہوا جب ان پر, ان پر راضی ہوگا اپنا محمد کے نظام کا خود بخود دشمن بن جائے گا کیوں ادھر دیکھو ایک شخص کا ایک باپ ہے یہ مشہور ہے فلانا باپ ہے اگر وہ شخص اس کے باپ ہونے کا انکار نہ کرے لیکن اتنا کہہ دے کہ میرا یہ سکا باپ ہے سمجھ نہیں آ اب اس نے جب دوسرے کے متعلق کہا کہ یہ میرا سکا باپ ہے اب پہلے کا چاہے انکار نہیں بھی کر رہا آج خود پہلے کا انکار بن جائے گا کہ نہیں کہ دو باپ ہو سکتے ہیں ہو تو سکتے ہیں لیکن حرام ہی ہوں یہ تو ہوتے نہیں ہو سکتے بھائی ہاں جی دو کی لگی ایک نے بیچ سٹیا نے گوڈی کی تیزے نے پانی لایا چوتھا کہ میں اگلا پانی لا چکا نہیں سمجھ لگی فصل نانی لاؤ لگ سکتے کہ نہیں ایک نے بیج سٹیا باقی نے گوڈی دتی نی سم لگی یہ چلتا رہتا ترقی آفتا علاقے جن خسم رکھنا بوڈی نو بوڈی ہوئے ہوئے ہوئے۔ آپ جیسا تنگ ظرف بندہ سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا آپ جیسے تنگ ظرفوں کے لیے سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں نکل جائے یہاں سے وہ آتا چل پھر آپ بھی کھول کھولی لیں جی کی کھول ظرف کھول جاتی میرے آلہ حضرت نے فرمایا دو ہی صورتیں ہوں گی دونوں صورتوں میں تم کافر بھی بنو گے ظالم بھی بنو گے وہ عجیب ستم زریفی کہ دونوں ہی کر بیٹھے پاکستان بنا سمجھا دیا دول. ایمانداری ای میرے برا سکول والے بناؤں نے کہ دو قومی نظریہ ہندو بابا جی نے کہا مشت قید اعظم محمد علی جناح سرکار نے فرمایا یہ دو قومیں ہیں ایک ہندو قوم ہے ایک مسلم قوم ہے ان کا سب کچھ الگ ہے ان کا قانون اپنا ان کا اپنی, ان کی تعلیم اپنی تعلیم اپنی وزا اپنی oh, oh, oh. جدا, جدا ہے یہ کبھی کٹے نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے ہر شہر وکری کارکر خاندے اتنے دوسلم کوئی شہ اگریز تو وکری جی تو نہیں گا جی اگریزاں تو وکری سی بابے پینٹ لائن پائی سی گاندھی لگاٹی بابے آخیا یہ وکری ہم وک لنگوٹی نہیں پہن سکتے لنگی پد کٹنی پہ پی سکنے پٹ جی کیوں پائی اسلام نے لباس کا ہے جو برسی لباس پہنو مربی تو تنگ ہی بڑا کرتے ہو پتا نہیں اسلام کو سہوڑا ہی کر رکھا ہے تم نے وہ کنجر دیا بچا تیرا پیو جہا جنا وہ پیاگوٹی وکری اچھا ہندو واسطے گل آئے دا لباس ہو رہا نہیں اپنا سکتے جدو ماں چوت انگریز دا آئے بابا آپ پالے سمجھ آ رہی ہے بابے دی ایمانداری کے نہیں میں ہو گیا کہ سیاست جی بابا شروع کر کے دے گیا نہیں رکھ گیا حد تک ہو گئی سیاست اے دی حقیقت اور مانا پتا کی کرتے میرا ایک ملنے والا وکیل ہے ملتان گاڑھ اٹارنی وکیل جی ہائی کوٹیا چیشتی میرے بچے نانے پوچھے بچیا نو پوتری سیاست کنو آخری انہیں کیا آبو جی سیاست دن کہیے ہور ہوئے یہ ہور پیاست جک ہوں سیاست کر کے قوم آ شریف بندہ ہو ووٹا چاہ حضرت صاحب یہ کوئی تا کام سی یہ کوئی شریفا لوک ہے گھر بیٹھا رام تھی کہ ٹور پائے جی اویلی سدکے جاوا پچھو بابا جو ایماندار شریفا نے نہیں رکھی ہوئے تو ہی سارے کو جمل گئے ہوں بابے کی شرافت کا لگا بابے ہوجری آخر جی دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ دو قومی دو کوفر بھی پایا گیا حضرت فرمایا کافر بھی بنو گے ظالم بھی بنو گے فاسک بھی تو مشترکہ تو میں کوفر ہوئے فتوے دے مطابے پڑا کی بڑتی دو کچھا پاکستان کا مطلب کیا لا لیکن اگلی گل نہیں دسی اگلی گل یہ لا الہ ان نہیں رہن دینا پاکستان کا مطلب یہ ہے لا لا نہیں دینا جی رہ جنا فوکا, فوکا جی رہے تھے سمجھایا کلبا کتے چوک دے. سمجھ لگی دعا فرمایا دعا فرما اللہ فتر نجات لانت مرتدا بھائی مرتا دو گا نجال مومن تو بچ بچا لیں خسو سن جسل شرفرے جانتے ہی نہیں وہ فسے بے امی نجاتے کیونکہ بےلمی کافر نہیں کرار دیا جا سکتا کام نو کفر رکھا گے وہ شریعت معذور رکھ لیں گے جی علم ہوتا جی نکلتے جا